چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں اللہ ویم جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدمنی سے انہیں محفوظ رکھا